تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شتانوہ سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دو کے آس پاس حاضر کریں گے گٹنوہے کے بل